الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول نبی کریم افرحم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من صل علیہ فی یوم خمسین مرات کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درد پاک پڑھے گا صافحتہ یوم القیامة میں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہاتھ ملا ہوں گا صلو علی الحبیب صل, صل اللہ تعالی, تعالی, تعالی, تعالی علیہ علی وسلم صلاتم وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ ماہ مبارک برکتیں بہار اٹھا رہا ہے اشراع رحمت یہ جاری و ساری ہے اور دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں اسی طرح اس ماہ مبارک کی عظیم اور مبارک راتیں بھی گزرتی چلی جا رہی ہیں عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دن تو بندہ روزہ رکھ کے گزار لیتا ہے لیکن رات کے اوقات میں کچھ ایسی مصروفیات بندہ پال لیتا ہے کچھ ایسے معاملات اپنے بنا لیتا ہے کہ جو غفلت کے زمرے میں آتے ہیں اور بعض اوقات وہ گناہ کی مد میں بھی چلے جاتے ہیں یعنی آدمی رمضان کی رات میں گناہوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے آج کا ہمارا موضوع کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہاں پر پہلے آپ کو ایک مدنی دکھاتے ہیں زکوۃ کے نصاب کے حوالے سے جی انشاءاللہ اللہ موضوع کے حوالے سے جو ہمارا مدنی گلستہ ہے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد جاتے تو سارا سال ہی ہم گزارتے ہیں کوئی غفلت کی نظر کرتا ہے تو کوئی سو کر اس کو گزارتا ہے اور کچھ اس کو عبادت میں صرف کرتے ہیں مگر رمضان کی راتیں ایسی ہیں کہ غافل بھی بیدار اور عبادت کی جانب راغب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ راتیں رحمت بھری مقصرت سے لبریز اور جہنم سے آزادی کی نوید سناتی انہی راتوں میں قرآن کا نزول بھی ہے تراویح کی لذت بھی ہے رکو اور سجود کے مزے بھی ہیں ذکر و ازکار کی حلاوت اور شہر و افطار کی نعمت بھی ہے مگر اس دور میں ہم رمضان کی راتیں کھانے پینے ہسی مذاق آپس کے میل ملاپ اور بازاروں میں گھوم کر ضائع کر دی جاتی ہیں کیا ایسے بنے گا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ اللہ اللہ ساری ساری رات چوری کی بجلی استعمال کر کے کرکٹ کھیلنا اور دیگر چوپال پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل کے وقت گزار دینا نگران مرکزی سے شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان ان سے مدنی پھول بھی لیں گے موضوع کے حوالے سے آپ کی کالز کو آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے آپ کے جو ٹیکسٹ میسج ہیں ان کو بھی شامل کریں گے اور ہمارے وہ اسنامی بھائی سوشل میڈیا کے ناظرین جو سوشل میڈیا پر نگران شورا کے پیج پر مدنی چینل کے مدنی چینل لائیو کے پیج پر سلسلہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آج ہم آپ کے سوالات کو بھی آج سے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے آئیے آپ کو پہلے زکات کا نصاب بتاتے ہیں زکات کا نصاب کیا ہے 31 مئی 2017 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے 31 مئی 2017 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے 31 مئی 2017 زکوط کا نصاب چاندی کے حساب سے سینتیس ہزار آٹھ سو روپئے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اللہ ہم انفاق کی اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور رمضان کی راتوں کی قدر بھی عطا فرمائے آپ کیا دیکھنے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر دن میں تو روزے کی ترکیب ہوتی ہے افطار میں عاشقان رسول جو ہے وہ افطاری کا انتظام بھی کرتے ہیں لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں شربت بھی پلاتے ہیں لیکن رات کا ماحول بسا اوقات عجیب سا بن جاتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چوری کی لائٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ جو بلب استعمال کرتے ہیں اس میں ٹیوب جو استعمال ہوتی ہیں لائٹیں وہ بھی ہزار ہزار واٹ کی لائٹیں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں کیا فرمائیں گے ایک طرف چوری کی بجلی استعمال کرنا رمضان کی راتوں میں اور یہ گل پارے کے اندر اور شور شرابے کے اندر خام خام میں گزار دینا الحمد للہ سلیم ارض یہ ہے کہ یہ انداز نیا نہیں ہے جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے ہم تب سے رمضان مبارک کے راتوں اور دنوں کو اس طرح گزارنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں جی میں سو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں نہیں تھا میں وہ وہاں سے چلتا ہوں ٹھیک جی ہے اور مجھے کوئی ایسا مذہبی اور دینی مدنی ماحول میسر نہیں تھا دور دور تک نہیں تھا نہ مجھے کوئی ایسی دوستوں کی صحبت حاصل تھی جو دین سے تعلق رکھتے ہوں اور اس طرح کا کوئی انداز ہو میں وہاں سے چلتا ہوں کیونکہ جس, جس طبقے کیا بات کر رہے شاید یہ وہاں کھڑے ہیں جہاں کل آج سے نائنٹی میں جہاں کھڑا تھا میں یہ دیکھتا ہوں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں کا کیا اہمیت ہے اور اس کے دنوں کا کیا معاملہ ہے جی اور روزے تو ہم بھی اس وقت بھی رکھا کرتے تھے جب دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں نہیں تھے گھر کا ماحول تو تھا لیکن وہ جو آپ نے اس پہ جو ایک نقشہ کھینچا وہ نقشہ ہمارے پاس بھی وہ سمجھے کہ آپ نے ہمارے ماضی کی باتیں بیان کی ہیں آج اس میں بتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس میں اضافہ ہوا ہے جی کمی کے بجائے یہ کنڈے کی لائٹیں چوری کی تھیں یہ ہمیں پتہ نہ تھا یہ راتوں کو اس طرح کھیل کو تماشوں میں نہیں گزارنا چاہیے یہ ہمیں پتہ نہ تھا تو صرف ایک تو تھا کہ بتا دی جب تک کہ ہمارے سامنے رمضان مبارک کی اہمیت ان کی راتوں کی اہمیت پھر وہ روزوں کو کس طرح تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا چاہیے اس کا بیان اور ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک کی ان مابرکت گھڑیوں کا ادب اور احترام اور سب سے بڑھ کر میں اگر آپ فرض کروں وہ یہ کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں یہ سارا کیونکہ یہ ایک لمحے کا یا ایک نششت کا یا ایک سلسلے کا کام نہیں ہے سلمان بھائی جی کیا کہ آپ کہیں کہ ہم ایک سلسلہ کر لیں گے اور ہم یہ بہت, بہت, بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گے میں تو یہ عرض کروں گا اگرچہ کہ یہ کہہ کر سلسلہ بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینےٹلی ہم کو آج اشادہ کی سلسلہ چلانا ہے جی کہ جب تک اس طبقے کو صحیح معنوں میں مدنی ماحول نہیں ملے گا عاشقہ رسول کی صحبت نہیں ملے گی شاید ان کو ہماری بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ راتیں گناہوں میں اور فضولیات میں خرچ کرنے کے بجائے ان کو تو عبادت میں خرچ کرنا چاہیے یعنی میں اس کو یوں سمجھا دوں کہ کل کو ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم جیسوں کو مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتا چلا یعنی نائٹ میچ ہم بھی کھیلا کرتے تھے ہم ہماری زندگی کا انداز نائٹ میں جو یہ جی کھیل رات رات یعنی رمضان مبارک کی رات تو پھر رات ہے نا اور شہری تک جاگنے کا ایک جیسے کہ ذہن ہے کہ سہری تک جاگنا ہے مسجدوں کی حاضری اس وقت بھی بعض اوقات رمضان میں ہو جایا کرتی تھی کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی لیکن میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ آج جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رمضان کی راتیں کتنی با برکت ہیں اور اس میں عبادتوں کا کتنا ثواب ہے اور اس میں جو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یعنی فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جائے نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور روزے دار کا سونا عبادت کہا جائے بہت سارا ثواب یہ اس کو یوں سمجھیے کہ بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس کی جھولی میں ایک پتھر گرا تو پتھر گرا تو وہ سواری رک گئی بادشاہ کو پتھر کس نے مارا بھائی بادشاہ نے پتھر لیا دیکھا کہا کہ یہ پتھر مارنے والے کو پکڑ گیا لوگ دوڑے تو بادشاہ سلامت کے حکوم ہے پیچھے گئے تو ایک باغ ٹائپ کا جگہ تھی کھیت پیتیا باغ اس میں ایک دیہاتی کھڑا تھا اور وہ پھل توڑنے کے لیے پتھر پہ پتھر دیے مار رہا تھا اس کو پکڑ کے لیا چل گستاخ بادشاہ سلامت کو تیرے ہاتھ سے آ کر پتھر لگائے وہ پکڑ کے بادشاہ سلامت کیسا میں کھڑا کر دیا بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ پتھر تو نے مارا ہے کہاں کہا تھی پتھر کہاں سے لیا کہاں میں فلاں جگہ گیا تھا تو اتنا بڑا پتھر نظر آیا اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے بنا لیے دو. تو کر کیا رہا ہے بولا میں تو پھل توڑ رہا ہوں پتھروں سے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے اور اب اڑتا ہوا آپ کو لگا بادشاہ سلامت معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی بھول ہو گئی آئندہ خیال کروں گا بادشاہ بادشاہ کہہ رہا تھا اور نیلے دیہاتی تجھے پتہ ہے کہ تو کر کیا رہا ہے چلے کیا ہوا بولا اور کتنے ہیں بولا اب یہ آخری تھا جو آپ کو لگ گیا <laughs> یہ آکڑی تھا جو آپ کو لگ گیا باقی بولے باقی تو پتہ نہیں کدھر گر گئے تو کہا ارے نادان یہ پتھر نہیں ہیں یہ تو ان، یہ تو انمول ہیرے تھے تو تجھے پتہ ہی نہ تھا کہ یہ ہیرے تھے اور تو اس کو پتھر سمجھ کر اس کو ضائع کرتا رہا بولا اب بولا اب تو سارے چلے گئے اب کیا رہا وہ کچھ بھی نہ رہا تو یہ جو ہم جن گھروں کو گزار رہے ہیں نا غفلتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ یہ انمول ہیرے ہیں یہ انمول گھریاں ہیں یہ پرائز لیس موومنٹس ہیں جنہیں آپ غفلت میں کرکٹ میں دوستوں میں موٹر سائیکل پر اور یہاں وہاں گزار کر صرف آپ کو یہ ہے کہ وہ رات کے تین ساڑھے تین چار بج جائیں گھر پہ جائیں سحری کریں فجر پڑی یا نہیں پڑی اوندے موس سو جائیں اور سوتے سوتے روزہ گزار دیں بھائی یہ اس وقت ہے تو اس طرح کیسے کام چلے گا قیامت کے روز ان مطلب کہ جو گھڑیاں ہم نے برباد کی ان کا اگر حساب لیا گیا تو کیا جواب دیں گے اب بجا فرما رہے ہیں ہمارے پاس کچھ خبریں بھی ہیں رمضان شریف کی راتوں کے کی حوالے سے مطلب کیا نظام چل رہا ہے کیا معاملات چل رہا ہے خبر ہے کہ رمضان مبارک کی مقدس مہینے میں بھی منچلے چلے نوجوان بن ویلنگ سے باز نہ آئے کئی جگہ پر ٹریفک پولیس کی جانب سے سختی بھی ہے مگر اس کے باوجود ون ویلنگ کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے مرسور لاہور سے یہ خبر ہے کہ ون ویلنگ کے مقابلوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر ان مقابلوں میں جوا بھی کھیلا جا رہا ہے اور نہ صرف وہاں کے شہر کے بلکہ دیگر شہروں سے آ کر کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپے کی شرط اور لاکھوں روپے کا جوا ان مقابلوں کے اندر جو ہے یہ کھیلا جا رہا ہے ایک طرف جو خبریں آپ سنا رہے ہیں نا یہ عموماً اسکول کالجز کے منچلے نوجوان ہوتے ہیں میں تھوڑا سر کی طرف جاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو بالکل سر ایک آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھ رہے ہیں شب و روز جامع المدینہ میں بھی آپ نے اساتذہ طلبہ کرام کو دیکھا ہے دنیاوی جو ایجوکیشن کہ جو ادب اور احترام اور جو ایبزارب کرنے کی صلاحیت اور مطلب کے عمل کرنے کا جذبہ ایک دینی طالب علم میں ہے اور اسپیشلی مدارس و جامعات کے اندر کہ یہ سکولوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ میری آبزرویشن یہ کہ اسکول کے اندر ایسا ہو گیا کہ جو ٹیچرس ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے خوف زدہ اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچرس کے سامنے سر اٹھا کر چلنے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے یہ ہےمکیاں دیتے ہیں تو ہم نے خود یہ معاملہ دیکھے ہیں تو اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو روڈوں پہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ٹیچر بھی سمجھائیں گے تو یہ ٹیچر کو کیسے سمجھائیں گے ایسا تو نہیں لگتا کہ اندر اسکول اور کالج یونیورسٹی میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہو اور اس کی کوئی اتنی خاص اس کی روک تھام کی کوشش نہ کی جا رہی کیونکہ جو سڑکوں پر آنے والے ہوں اس سے ایک تعداد میں سو نہیں ایک تعداد دا یہ ان نوجوانوں کی ہے جو کالج یا یونیورسٹی یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے دینی ماحول سے وابستہ صحیح حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے کیا لگتا آپ کو بالکل ایسا ہی ہے اس میں <خصف> یہ جو حالت اس ان نئے اور یہ ینگ بچوں کی جو حالت ہے وہ بڑی ایک, ایک کہنا چاہیے کہ مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے اس میں سب سے پہلے میڈیا اور میڈیا سے ساتھ, ساتھ جس طرح سے آپ نے اساتذہ کا بتایا کہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں بیسکلی اساتذہ جب اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی اچھی تیاری کرتے ہیں اور اپنے اپنے بیہیوئر کو بہت اچھا رکھتے ہیں تو طلبا ان کی عزت کرتے ہیں اور جو اساتذہ اپنے سبجیکٹ میں ماہر نہیں ہوتے وہ ڈیفینیٹلی ان سے خوفزدہ ہی ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پہ ایک خاص طبقہ ہے اور اساتذہ میں جو کہ انٹرینڈ ہے وہ سبجیکٹ تو پڑھا رہے ہیں کرتار, کردار سازی نہیں کر رہے یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں وہ ایک خاص قسم کا سبجیکٹ تو پڑھا رہے ہیں مگر وے آف لائف نہیں سکھا رہے کہ والدین سے کیسے بات کرنی ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے بہت کم جگہوں پہ تھوڑا بہت ڈسکس کر لیں تو کر لیں مگر ایک خاص تربیت کا پہلو اور جس طرح سے مدارس میں, میں میں کیونکہ بہت میرا قریبی تعلق ہے اور میں بہت وزٹ بھی کرتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں ڈیفینیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ادب اور احترام کا ایک لیول ہے اساتذہ کا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت ادب کرتے اور آپ نے دیکھا ہوگا باہر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو مدارس کے طلباء کا تصور تو شاید ہی ہو سب میں نے یہ سوال مدنی چین کے ناظرین جو اٹھایا ہے دیکھیں تین سال ساڑھے تین سال چار سال کی عمر میں ہم نے ہمارے بچوں کو اسکول کی نظر کر دیا اسکول کالج یونیورسٹی مطلب یہ ایک ایجوکیشن کی نظر کر دیا اب آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اس کا زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ یہ ہے آپ جس چیز کی تبدیلی کے خواہ ہیں اور جو چینجز آپ معاشرے میں چاہتے ہیں اور ہم ون بائی ون ایک ایک ٹاپک لے کر آ رہے ہیں اور رمضان مبارک یہ سب مثال کو ہیں اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ماہ رمضان کی آمد کے بارے میں کوئی بریفنگ دی گئی hmm. کیا اس معاملے میں کوئی ان کی ٹریننگ کی گئی کیا کالج اور یونیورسٹی میں اسکولوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو کیا ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر یا کوئی ایڈمنسٹریشن نے آ کر کچھ سمجھایا کہ دیکھو بچوں رمضان مبارک آنے والا ہے رمضان مبارک کے راتے یوں ہے رمضان... کیونکہ یہ دینی سبجیکٹ ایسا لگتا ہے صرف مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے یا دا ایک مذہبی ماحول الگ ہے ایک دنیای ماحول الگ ہے ایک ماحول ہے جہاں مذہب دین اور اس کے تقاضوں کو سکھایا جا رہا ہے اور ایک جگہ وہ ہے جہاں پر وے آف ارننگ کا اور دنیا کا اور یہ ولڈیلی ایجوکیشن کا اور دنیا میں جینا کیسے ہے پیسے کمانے کے لیے یہ سکھایا جا رہا ہے ہم اس کو جو موضوع لے کر چلتے ہیں یہ وہ اخلاقیات یا وہ کردار کی باتیں ہیں جن کو ڈیفینیٹلی ہمارا دین ہمارا مذہب اس کو ڈسکس کرتا ہے لیکن چونکہ ہماری میجورٹی دینی ماحول سے اور دینی مداری سے اور جامعات سے دور ہے اور وہ کالج اور یونیورسٹی کی نظر ہے جو کالج اور یونیورسٹی نہیں جا رہے آپ کہیں گے کہ کروڑوں بچے وہ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے تو ان کو جو علاقوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول مذہبی نہیں ہے وہ ماحول دینی نہیں ہے آپ کو بہت کم نہ ہونے کے برابر وہ پرسنٹیج ملے گی ایسے مذہبی نظر آنے والے آپ کو نوجوان باز ملیں گے تو ان کو ماحول اچھا نہیں ملا ہوتا یا وہ مطلب کہ وہ بیچارے سلیپ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے مگر میجورٹی آپ کو وہ لوگ ملیں گے وہ نوجوان ملیں گے معذرت کے ساتھ میرے اسٹوڈینٹس یا میرے نوجوان مجھ سے ناراض نہ ہوں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھے کہ یہ جو بھی آپ کو ون ویلنگ کرتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے ہلر بازی کرتے ہوئے او ٹی کرتے ہوئے راتوں کو گلی کے اندر ٹھیک ہے داڑھی والا بھی کھل رہا ہوگا ان کے ساتھ کوئی لیکن اب یہ 11 اور گیارہ لڑکوں کے اگر آپ ٹیم لے لیں تو ان میں ایک یا دو یا تین داڑھی والے ہوں گے باقی سارے مطلب کہ وہ کلین ہوں گے ایک یا دو نمازی ہوں گے چند ایک نمازی ہوں گے باقی سارے ت... ایک تعداد ہوگی جو بے نمازیوں کی ہوگی تو وہ یا تو وہ رمضان مبارک میں وہ تھوڑے بہت پینٹ کا فولڈ پینٹ کے پانچ بوٹم اوپر کر کے جو نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو یہ ایک طبقہ ہے یہ طبقہ نکلتا کہاں سے میں ایسا سوچ رہا ہوں ابھی آئی ڈونٹ نو کہ آئی ایم رائٹ اور لیکن میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ وہاں سے درستی پیدا کی جائے سب کروڑوں کروڑوں لوگ وہاں پڑ رہے ہیں ایک مثال میرے سامنے موجود ہے کہ ایک اسکول ہے میرے خیال میں میرے سامنے ایک ہی مثال ہے تو میں اس لیے دوں گا آپ اس کے بارے میں چاہیں تو مدھی چینل جی جی بغیر نام کی مدی چینل کے ناظرین کو آپ کو ایسا میسج دے دیں کہ اس اسکول میں ہر سبجیکٹ سے پہلے جو ٹیچر آئے گا وہ حدیث ایک حدیث تمام طلبا کو سنا کے پھر اپنی بات کرے گا آپ کے نزدیک اسکول ہے ایک ایگزامپل ہے سر یہاں بھی مجھے یہ لگتا ہے امپریشن یہ آ رہا ہے بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ابامہ ہے کالج یونیورسٹیز کے خلاف ہیں کیا ہم یعنی کہ اس انداز میں بات کریں کیا ہم خلاف ہیں یا ان کے نظام میں کوئی تبدیلی کی بات کریں کیا سر خلاف ہم ہر اس کوئی بھی مذہبی آدمی ہر اس چیز کے خلاف ہوگا جو دین, کے دین سے ٹکرائے گی جلد. اب وہ کوئی بھی چیز ہو جو دین سے ٹکراتی ہے مذہبی لوگ اس کے بارے میں بات کریں مس ایون کہ مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے جو مسجد میں شور گل کرتا ہے ہوتی, ہوتی ہے شریعت نے اس شخص کو جو اتارٹی ہے مسجد کی اس کو اس بات کا پابند کیا کہ شخص کو مسجد سے باہر نکال دے آپ بولو مسجد اللہ کا گھر ہے تو کون ہوتا ہے اس کو دین اور اسلام اس کو یہ اتارٹی دے رہا ہے کیا مسجد کے اندر آنے والا بھی اگر اتنا غیر شرعی طور پر کہ مسجد میں آنے کی اس حالت میں اجازت نہیں تھی تو مسجد میں آ کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو ازیت دے رہے ہو تو اسلام اس اتھارٹی کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر مسجد سے باہر نکالے بات یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر کو میں تو یہاں بھی آپ سے ویری سوری ٹو سر yes. کہ میں تھوڑا سا کروں گا جس کو حدیث یا اس کی وضاحت کرنے کا کہا گیا ہے کہ آیا وہ بھی حدیث پڑھنے اور اس کی وضاحت کرنے کی اہلیہ رکھتا ہے کیا دار مطلب دار میرے جیسا آدمی میں سمپل دار دار دار سے آپ سے بات کرتا ہوں دار میرے جیسا آدمی اگر کالج اور یونیورسٹی کے اندر چلا جائے میں مجھے آپ بولو گے آپ لیکچر دے دیں تو کیا مجھے جا کر میٹکس پڑھانے دیں گے کیا مجھے جا کر آپ کیمسٹری کا کوئی سبجیکٹ پڑھانے دیں گے کیا مجھے بایولوجی کا وہ سبجیکٹ پڑھانے دیں گے مجھے فزکس کی کوئی تھیوریاں پڑھانے دیں گے کیا مجھے آپ اکاؤنٹنگ کی کوئی مطلب کہ کوئی وہ انٹریس وغیرہ ڈیبٹ کریڈٹ کی کوئی چیز آپ کرنے دیں گے آپ مجھے یہ کہیں گے تمہارا یہ لائن نہیں ہے تمہاری لائن نہیں ہے ہاں تمہیں اگر کیمسٹری پڑھانی تو تم کیمسٹری میں ڈپلوما کرو تمہیں اگر ہسٹری پڑھانی ہے تم ہسٹری میں کوئی چیز لیں تم اپنے پروفیشن کو ہمارے پروف کرو کہ تمہیں یہ پروفیشن میں مہارت ہے تو ایک تو یہ چیز ہے میں جو یہاں سر ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں اپنی پوری جنریشن کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں جو کچھ تو کوئی تو ہوگا جو میری بات کو پرسنل نہیں لے گا بلکہ ایک سسٹم کے نام پر لے گا نہیں یار یہ ٹھیک ہے میری پرسنل میری ذات کو اس کی بات ہٹ کر رہی ہے لیکن بات درست ہے کیا ہمارا یہ ادارے جو کالجز یونیورسٹیز اور سکول کے ادارے ہیں میں آپ تمام اسٹوڈینٹ سے پوچھتا ہوں میں ہنڈریڈ پرسینٹ بات نہیں کرتا میجورٹی بات کرتا ہوں کیا رجب المرجب میں آپ کو رجب المرجب کے کتنے فضائل بیان کیے گئے کیا یہ کہا گیا کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے شابان آبیاری کا مہینہ ہے رمضان نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے دیکھو رجا المرجم یوں منانا ہے رجا المرجب میں روزے یوں رکھنے ہیں شابان کے روزے یوں رکھنے ہیں دیکھو رمضان کی راتیں آئیں گی تو ان راتوں میں تراوی اس طرح پڑھنا دیکھو ان راتوں میں روزے ان کے دنوں میں یوں روزے رکھنا دیکھو راتوں کو یہ نہیں کرنا راتوں کو وہ نہیں کرنا اس میں تلاوت اتنی کرنا میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا لیکن جتنی بھی کالج اور یونیورسٹی اور اسکولے ہیں کیا ان کے اندر یہ چیزیں ایک مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں اسپیشلی اسلام جمہوریہ اسلامی مملکت کہتے جمہوریہ اسلام یہ پاکستان اور اس طرح جو بھی اسلامی ممالک میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہاں پر یہ ہے جب نہیں ہے آلموسٹ نہیں ہے میجورٹی کے واقعی اور نہیں ہے اب آپ کس چیز کی تبدیلی چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ جب گھر پر آ رہا ہے تو اس کو پھر ٹیچر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو وہ پیشن پڑھانے کے لیے یا خود جا رہا ہے کسی کوچنگ سینٹر کے اندر تو اس کے مطلب کہ آٹھ دس بارہ گھنٹے تو اسی طرح گزر گئے جب وہ گھر آیا تو اس کو موبائل فون مل گیا हुँ. یا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے اس کو کب کہا گیا تھا کہ رمضان آنے والا ہے ٹی وی مت دیکھنا ٹی وی پر ڈرامے نہیں دیکھنا ٹی وی پر فلمیں نہیں دیکھنا فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے اس طرح کے بے پردگی والے شوز آتے ہیں میوزیکل شوز آتے ہیں جس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اور میوزک بجائے جاتے ہیں اور غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں یا دیکھنا تمہارے جائز نہیں ہے جب یہ چیزیں ہمارے یہاں ایک, ایک, ایک, ایک پلیٹ فارم سے یا دو یا تین پلیٹ فارم سے ایک چیزیں جا رہی ہیں لیکن میجورٹی پلیٹ فارم سے وہ چیزیں نہیں جا رہی ہیں اور میجورٹی ان پلیٹفارم کو زیادہ پریفر کر رہی ہے دیکھ رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر تفریح کے نام پر اب ہم آئیں گے رمضان کی راتیں تو رمضان کی راتوں کا اصل درس تو شابان کی راتوں میں دینے کا تھا شابان کے مہینے میں دینا تھا کہ یہ جو آپ استقبال تو پہلے کیا جاتا ہے نا کسی کے آنے کے بعد تھوڑی کیا جاتا ہے کہ آ آپ آ ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ رکیے ہم تھوڑا سجا لیں ہم استقبال کر لیں استقبال تو کسی کے آمد سے پہلے کیا جاتا ہے کالس لے لیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کی جوہار بب المدینہ کراچی ہلکا فیدانشید کی بار سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ شہری پارٹی کے نام سے ہوٹلوں میں جا کر جو وہ کھایا پیا جاتا ہے اور روزہ رکھنے کی نیت سے اب کوئی بندہ باہر جائے اور تو کیا یہ اس میں جانا چاہیے جزار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں شہری کے نام پر اگر کوئی کہیں کھلانے کی دعوت دیتا ہے گھر کی یا باہر کی اور وہاں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے کوئی معنی شرعی نہیں ہے نہ کھانے میں کوئی ایسی غیر شرعی چیز ہے نہ وہاں کا ماحول کوئی غیر شرعی یعنی بے پردگی نہیں ہے اور میوزک نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں اور کوئی ایسی چیز اندر یا باہر مطلب جہاں جا رہے ہیں کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو ایسی دعوت میں جا کر آدمی کھائے پیے اور شریر کر کے روزہ رکھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر اس طرح کا ماحول ہونا نہیں چاہیے جس میں خلاف اشارہ کام ہو رہا ہو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ندیم متاری گجرن والا سے رہا ہوں نگرانی شورا کا یہ سلسلہ مثالی معاشرہ اشاء اپنی برکتیں لٹا رہا ہے آج جو ایک نام دیا گیا اس بہت پیارے موضوع کو مثالی معاشرہ تو میرے نظریے میں اگر مثالی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے باپا کو دیکھ جنہوں نے اس معاشرے کو مثالی بنایا اور الحمدللہ آج دنیا والے میرے باپا کی مثال لیتے ہیں نگرانی شورا الحمدللہ ہمارے لیے معا... مثالی شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت ماشاءاللہ اللہ ایک مثالی شخصیت بن کر ہمارے سامنے آ. الحمدللہ اللہ تشریف لائی اور پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام عام کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کے سارے عملے کو برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان میں پاپا کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جمیر سلت کی پینتیس 36 سال کی دعوت اسلامی کے اندر کی کوششیں دعوت اسلامی سے پہلے کی کوششیں ست کروڑ مرحبہ دعوت اسلامی کی اندر کی کوشش ہیں یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک شخص پورے عزم کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ تقوع پرہیزگاری کے ساتھ اور عشق رسول کے ساتھ عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کے ساتھ اور اپنے علم اور عمل کے ساتھ اور سیکریفائس کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ اگر اس معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے یہ مثال امیر سنت کی ذات میں بالکل موجود ہے کہ جو وہ خود کہتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا وہ نور مسجد جس میں آپ نے تنہ تنہا اکیلے اتقاف کیا تھا وہاں سے وہ اتقاف کی ایک ایسی تحریک چلی ہے کہ الحمدللہ للہ آج اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ فیدان مدینہ مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں سارے چار ہزار کے آس پاس ایک ماہ کے متقف موجود ہیں ایک ماہ کے متقب صرف فیدان صرف فیضان مدینہ, مدینہ, مدینہ کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے دیگر علاقوں میں دیگر شہروں میں یہ الگ الگ تعداد ہے یقیناً اتنی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تعداد وہاں بھی موجود ہے تو صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہزاروں اسلامی بھائیوں کو جن میں شاید کہہ سکتے کہ نائنٹی فائیو پرسینٹ نوجوان ہوں گے یہ جن نوجوانوں کو ہم کہہ رہے ہیں جو راتوں کو رمضان کی راتیں یہ غفلت میں گزار رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی بھی تعداد اگر لاکھوں میں ہو بھی تو کوئی تعجب نہیں ہے لیکن وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو اس وقت رمضان کے رات اور دن اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے جمع ہیں اور یہ مدنی انقلاب ہے یعنی آپ جو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور جو تھوڑے بڑے بورے اسلامی بھائی ہیں یہ میری بات کو انشاءاللہ شاء کریں گے کہ پہلے ایک وقت تھا کہ چند ایک بوڑھے اسلامی بھائی یہ مسجد میں ارتکاف کیا کرتے تھے اور لوگ ان کو دیکھتے وہ منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے تولیا ڈالتے تھے تھوڑے پردے ڈالتے تھے یوں ڈال کر بیٹھتے تھے تو آج وہ رجحان نارا اب بدل چکا اب ہمارے یہاں فارم سسٹم ہے فارم فل کیا جاتا ہے شناختی کارڈ جمع کروائے جاتے ہیں اور آخری اشرے کے جو آنے والا ہے متقفین کا ایک ریلا اس کے بارے میں ہم پلان کر رہے ہیں ہم سنبھالیں گے کیسے یعنی اللہ نے وہ وقت دعوت اسلامی کو اللہ دکھایا اللہ اے میرے مدنی چل کے ناظرین سبحان اللہ اس پرفتن دور میں جہاں ہم رمضان کی راتیں گناؤں و غفلت میں گزارنے والوں پر سلسلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس پرفتن دور میں جہاں گانے باجے فلمیں ڈرامے اور مطلب کہ گناہ بھرے انٹرٹینمنٹ پروگرام اس مطلب کے معاشرے کو بگاڑنے اور خراب کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور ایک مطلب کہ شہرت اور دولت نے ان کے مطلب کے دماغ کو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے کہ ان کو شریعت اور دین کے بنیادی احکامات بھی شاید ان کی اتنی سمجھ میں نہیں آ پا رہے میں اتنا کیا زیادہ کھلوں ایسے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کے میں مبلغین کو سمے داران کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کوششیں کر کے ان کا ذہن بنا کر انہیں پورے ماں کے اعتکاف کے لیے تیار کیا اور میں اب بھی سے مبارکباد دیتا ہوں ان تمام خوش نصیب عاشقہ نے رسول کو جو رمضان کے آخری اشرے میں احتقاف کی نیت کیے ہوئے ہیں کہ عمد ہم عمد نے آخری عشرہ اس گزارنا ہے اور میں ان اسلامی بہنوں کو دعا کیا میں, میں گناہ گار اللہ تعالی ان کو رمضان کی برکت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس بات کی نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے رمضان کی راتوں کو اس کے دنوں کو بازاروں میں شاپنگ سینٹروں میں اور گناہوں بری دعوتوں میں گزارنا نہیں ہے ہم نے اس کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے گزارنا ہے میں کہتا ہوں کہ روزانہ جب آپ اٹھیں تو آپ یہ عزم کر کے پورا وقت اب گزاریں کہ یا اللہ اب جو گھریاں ہیں میں اس کو اس طرح گزاروں کہ میری بخش ہو جائے روز سونے سے پہلے یہ سوچے ہیں کہ کیا میں نے آج اپنی بخشش کروا لی ہوگی اور جب اٹھیں تو فورن یہ ذہن بنا کہ آج اپنی بخشش کروا کر سوؤں گا کہ جو رمضان پائے پا اور اپنی مغفرت نہ کروائے اس کے لیے اس کی نہ خا دو اس دعا پر میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین کہی ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ میں دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا میں نہیں کہتا کہ بہت بڑی تبدیلی یعنی کہ گلی گلی میں اس طرح آ گیا اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگ نہیں میں نہیں ٹھیک ہے تعداد باقی لیکن جب یہی ہزاروں مبلغین بنیں گے اللہ اللہ جب یہی ہزاروں معلمین بنیں گے اللہ بلکہ اللہ میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں اور مدنی چینل پر جو آپ دیکھو سن رہے ہو اگر آپ کے دل کے اندر آپ کے سینے کا جو دل ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اس بے عملی کو دیکھ کر, کر کُرتا ہے اس بے عملی کو دیکھ کر روتا ہے ان کی راتوں کی جو یہ رمضان کی راتیں جو خراب کر رہے ہیں یہ دیکھ دیکھ کر ان کو کوسنے کے بجائے اگر آپ کا دل کرتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اگر کچھ چینجز آنی چاہیے اور آپ اس مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں تو صرف گھر میں بیٹھ کر ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں سے فائدہ اٹھانے اٹھائیں لیکن میری ہاتھ جو کہ مدنی نتیجہ ہے کچھ گھر سے نکلے اے میرے اسلامی بھائیوں گھر سے نکلو کام کرو مدنی کام کرو جا جا کر ایک ایک پر انفادی کوشش کریں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں ہم اسالی معاشرہ کا سلسلہ لے کر تو آئیں میں جسلے کا فون کر کر ہماری تعریف اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیں میں جسے آپ ہمت کریں یہ چند لوگوں سے نہیں تبدیلی آئے گی آپ سب کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے خود اپنے گھر کے اندر کوشش کریں اسلامی بہنیں کوشش کریں عزم کریں ارادہ کریں ابھی گھر بیٹھ کر ارادہ کریں اور آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری امت کی اصلاح کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا ایک کی اصلاح کریں ایک کو بھی اگر آپ نے اس راتوں کی بربادی سے روک کر اس کو مسجد کا راستہ دکھا دیا نیکی کا راستہ دکھا دیا کیا جب کہ آپ کا یہ عمل رمضان مبارک کے اس مہینے میں آپ کے بے حصہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے مہربانی کریں مہربانی کریں اور اس مدنی جو کاروان ہے ہمارا دعوت اسلامی کا اس کے آپ حصہ بنیں اور مسجد کا رخ کریں اور نکی کی دعوت سیکھیں اور آگے اس کو پہنچائیں اللہ کریم ہم سب کو نکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آمی. ہم سستی کریں گے تو ہم پشتائیں گے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے آمی. کہ کہیں یہ بیماریاں یہ وبا اور یہ گناہوں بھرا انداز ہمارے گھر کی چار دیواری کو کھا نہ جائے ڈر لگتا ہے اچھا وہ آپ جب مدنی پھول دے رہے تھے اس میں لفظ امت شاید مس ہو, ہو گیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کی جو بہرا روی ہے اور جو یہ غفلت کا شکار ہے اس سے اس کو دیکھ کر آپ کے جو سینے میں دل ہے وہ درد کے مارے مچلنا ما چاہیے اگر کہیں سبقت لسانی سے غلط جملہ نکل گیا ہو میں رجوع بھی کرتا ہوں اور میں اللہ کے حضو اس کی کوئی گناہ بارا جملہ نکلا تو میں توبہ بھی کرتا ہوں استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ, اللہ تعالی علی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علی و علی و السلام سب کلس لیتے ہیں جی आपका प्रोग्राम माशा बहुत अच्छा है सलमान भाई और इमरान भाई और इस्लामी भाई और है माशाला बहुत अच्छे से माशाला बातें हो रही है माशाला और कल तो इमरान भाई हम लोग डर गए थे की ये क्या हो गया अचानक तो हमें हमारे इसलाह के लिए ये सारे प्रोग्राम माशाला किए जाते है तो हम इससे माशाला हम, हम लोग सब सीख रहे है और हम घर वाले कल वाकई डर गए थे तो अल्लाह तला आप सबको कामयाबी आता फरमाए और दावत इस्लामी को दिन पच्चीसवीं رات چھبیس سے تو بھی قطع فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ ڈر گئے عام زندگی جو یہاں بے خوف رہے گا ڈرے گا نہیں بے باغ رہے گا ڈر ہے کہ اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا تو اب نصیب والے ہیں تو بس پہلے تولو بعد میں بولو اور جو یہ مبارک ایام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرمائے ان کی قدر کریں اور اپنی روٹین کو آج کے آج تبدیل کریں ابھی کے ابھی تبدیل کریں جو گزر گیا آج پانچویں رات یعنی عشرہ رحمت آدھا گزر گیا اللہ اب غور کریں اشر رحمت آدھا گزر گیا مجھے اللہ کی رحمت سے کیا حصہ ملا ہے میں نہیں جانتا پہلے اشر رحمت کا یہ نصف اب گزرتا جا رہا ہے میں اپنی ان راتوں میں ان دنوں میں بخشش کروانے میں اب تک کامیاب ہوا یا نہیں ہوا میں نہیں جانتا کہ یہ رمضان ایسے ہی نہ گزر جائے اور میں رہنا چاہوں رہ جانے کا ڈر یہ رہ جانے کا خوف اللہ کرے ہم پر غالب رہے اور ہم اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں کر لیں گے ہم سلسلہ سوال جواب کر لیں گے بات چیت کر لیں گے آپ کی کالس بھی لے لیں گے ہم لائیو آ بھی جاتے ہیں کر بھی لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان آیا ہے اور ہم چلا نہ جائے اور ہم رہ نہ جائیں اس لیے ہم اپنی کیفیت کو اور اپنی صورتوں کو اپنی حالتوں کو بدلیں کھانے پینے کے میں یہ نہیں کہتا کھانے پینے کے اور بھی دین ہے بس عبادت ہی ہے لیکن یہ خاص مہینہ آیا ہے اس کو کھانے پینے اور لذتوں میں یعنی کھانے پینے کی اور نفسانی لذتوں میں گزارنے کے بجائے ایک بالکل جیسے کہتے نا کہ ایک سیزن آیا ہے سیزن اور آج آپ مارکیٹ میں جائیں کاروباری لوگ بالکل وہ اندھے پڑے ہوئے ہیں گارمنٹس والوں کی حالتیں خراب ہیں کپڑے والوں کی حالتیں خراب ہیں تو درزی جو ہیں ہمارے جو خیات کہلاتے ہیں ان کی حالتیں خراب ہیں سینے میں یہ ہے جوتے بیچنے والوں کی حالتیں خراب ہیں کہ مطلب ان کو بھی ایک ایک آڈر آ جائے آڈر آ جائے یہ نکل جائے وہ نکل جائے یہ نکل جائے وہ نکل جائے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بہینہ کیونکہ لوگ خریداری بہت کرتے ہیں نا لوگ رمضان مبارک میں عبادت سے زیادہ عید کی تیاری پر توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے اور اس خاص وقت جو افطار کا وقت ہے دو قبول دعا کا وقت مفرت کا وقت ہے وہاں پر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر رو رو کر اپنے لیے بخشش کے پروانے لینے کی ہمیں سوچ ہونی چاہیے نہ کہ یہ کہ یہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے اور یہ مطلب چیزیں ختم نہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے جو ایک جائز اور طیب چیز کھانے پینے کی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بخشش بخش بہ بخش مہینہ جانا نہیں چاہیے جب ہماری بخشش بش ہو جائے جانا تو ہے اس کو اپنی بخشش پر توجہ دیں راتیں بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس مہینے کی باتیں بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں گی کول لے لیتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا تاریخ نگرانی شرائط بارگاہ میں, میں فیضان مدینہ میں رات گزارتے ہیں اس کو بولے کیا کرنا چاہیے کیسے گزارنا چاہیے فیضان مدینہ میں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میری مدنی نتیجہ ہے کہ آپ اثر فیضان مدینہ میں ادا کریں اس کے بعد مدنی مذاکرہ اس کے بعد آپ کو دعا افطار ملے گی یہیں مغرب پڑھیں پھر چاہیں اگر آپ گھر قریب ہے آپ ایک جانا چاہتے ہیں گھر جا کر کھانا کھا لیں اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو بھلے ترابی بھی یہاں ادا کریں تو ایک دنیاوی لالچ بھی یہاں ہے لوگوں کے لیے دنیاوی کشش ہے ایئر کنڈیشن بھی ہے اور ایک اچھے اور ایک ٹھنڈے مطلب ٹھنڈے ماحول میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لطف اٹھا رہے ہیں نمازوں سے جو بھی ہے ایک مل رہا ان کو لطف تو تراوی یہاں تراوی کے بعد الحمدللہ پھر سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کا دعائیں ہوتی ہیں تو اس طرح رات آپ چاہیں گے تو پھیلانے مدینہ میں گزارے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ صرف اس لیے آنا کہ یہاں کھانا پینا ملے گا یہ نہیں یہاں سچی بات ہے یا جنت کے میوے تقسیم ہوتے ہیں اللہ کھانا تو آپ کے گھر میں بھی مل جاتا ہے یا علم دین کے حلقے لگتے ہیں علم دین پھیلایا جاتا ہے یا جنت کے میوے تقسیم ہوتے ہیں یا رسول کہاں ہو تو فضان مدینہ آ جاؤ یہاں پر مطلب ہمیں کون سے آپ سے پیسے ملیں گے ہاں ہم آپ سے چندہ ضرور مانگتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے ہمیں اربوں روپے چاہیے اے میرے مدنی چرگ کے ناظرین دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیہ دے اپنی زکوۃ دے اپنا فطرہ دے دیگر اللہ نے آپ کو جو دیا ہے دعوت اسلامی کو دے دیں کہ یہ تحریک ترقی کرنی چاہیے یہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے اس کے مدارس اس کے جامعات بڑھنے چاہیے یہ مدنی چینل فری چلاتے ایسے دور میں یہ میڈیا کو میڈیا پر آ کر بیٹھے ہوئے جہاں میڈیا اتنا خرابی پیدا کر رہا ہے اور یہ کیسا یہ چینل لے کر آئے ہوئے ہیں اس چینل کی اس رمضان میں نویں سالگرہ ہے الحمدللہ للہ نواں سال سمار دعوت سمار اسلامی نویں سالگرہ منا رہی ہے مدنی چینل کی الحمدللہ للہ دس رمضان مبارک کو یہ مدنی چینل شروع ہوا تھا آج ہم اس کی نو سالگرہ منا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے اور بغیر ایڈورٹائز جب سے یہ شروع ہوا تب سے آ تک ایک بھی ایڈورٹائزمنٹ دعوت اسلامی نے مدنی چینل پر نہیں دی ہے جس کو ایڈورٹائزمنٹ آپ کہتے ہیں. نہیں دی ہے کے چندوں سے آپ کے عطیہ سے آپ کے ڈونیشن سے یہ مدنی چینل چل رہا ہے اور آپ اس وندی چینل کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اور اسلائی معاشرہ میں اپنا کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کو اس پورے کام کو کرنے کو اربوں خربوں روپے کی ضرورت پڑے گی یہ ہر اقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے اور ڈیفینیٹلی یہ آپ کی زکات فطرہ اور قربانی کی خالوں سے ہمیں ملتے ہیں لہذا آپ آگے بڑھیں خود آگے بڑھیں گھر سے نکل کر داؤود اسلامی والوں کو مدنی اتیاد دیں داؤد اسلامی کے ذمہ داران کو لیں مگر جب بھی مدنی احتیاط دیں چندہ دیں فنڈ دیں ڈونیشن دیں داود اسلامی کو ہر نیک کو جائز کام میں خرچ کرنے کے اختیارات کے ساتھ دیجیے الحمدللہ اس سے آپ کو اور بھی ہمیں بھی فائدہ ہوگا اللہ نے چاہ تو آپ کے لیے بھی اس میں آسانیاں ہیں اور رسید ضرور حاصل کریں رسید ضرور حاصل کرے رسید, رسید پر بھی ہماری کچھ تاکد لکھی ہوئی ہیں وہ دیں ہمیں کنفرم بھی کر دیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے دیے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ آپ چاہیں تو ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنا ڈونیشن دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں آپ بینکنگ کے ذریعے ڈونیشن کر سکتے ہیں سب کچھ آپ پے پال کے ذریعے سے بھی اگر کرنا چاہیں ایسے ہمارے ناظرین جو یورپ اور امریکہ اور اس طرح کے ریجن میں رہتے ہیں اور وہ پ پال کے ذریعے سے اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈونیشن تو وہ بھی دے سکتے, سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے ایم سی آر والے بنا اس پر ڈونیشن کے لیے ہم ترکیب دلا رہے تھے تو یہ چاہتے تو ہمارے وہ چلا سکتے تھے کہ کہاں کہاں دیا جا سکتا ہے جی ان کی توجہ نہیں ہوگی چلیں کال چلائیں ایک اور ذریعہ بتا دوں داؤد اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آن لائن ڈونیشن جو ہے پورا پروسیجر پتا چل جائے اگر جس کو دینا ہے وہ میسیج کر دیں مجھے دعوت اسلامی کو ہمارے نمبر آپ کے سامنے یہ نمبر ہمارے انڈور نمبر ہے انسائڈ نمبر ہے اب نمبر پر میسیج کر دیں کہ میں دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا پروسیجر ہے اب ہماری افیشل جو فیس بک پیجز ہیں اس پر آ جائیں میرا فیس بک کا پیج یا میرے کا فیس بک کا پیج دعوت اسلامی کا فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے اب ہمارے فیس بک کے پیج پر آ کر آپ کو کر دیں کہ بھائی میں دعود اسلامی کو ڈونیشن ہمیں پیسے چاہیے ہمیں ڈونیشن چاہیے ٹھیک ہے آپ کے جو رشتہ دار پہلے ان کو دیں نو ڈاؤٹ تاکہ ان کی پریشانی دور کریں مگر دعوت اسلامی بھی امیدوار ہیں کال چلائیں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے لڑکے رات کو تاش کھیلتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے اور کسی ٹائم تو میرا دل کرتا ہے جس لائٹ کے نیچے کھیل رہے ہیں اس کو میں دوں لیکن کوئی اور خلاقی طریقہ کیا ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آ جائے زبردستی بھی میں نے کر کے دیکھ لی ہے پیار سے بھی سمجھا کے دیکھا ہے لیکن وہ باز نہیں دیکھیں نیکی کی دعوت نرمی سے دی جائے گی اور ہم بالکل اسپورٹ پہ جا کر سختی کرنے کی کرتے ہیں جو بھی کام شروع سے کرنا چاہیے تھا تربیہ تو شروع سے کی جاتی ہے میرا یہی سوال تھا یہ جو شروع سے ہی کرنا چاہیے تھا اسکول کالجز اینڈ یونیورسٹیز اب تو یہ ایک ریالٹی ہے یہ اگزس کرتا ہے ایک بہت بڑی تعداد ان میں جاتی اور آتی ہے آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے ٹیچر جتنے بھی آپ کے اسکول کالج یونیورسٹیز کے جو ٹیچرس ہیں اگر وہ سن رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے اپنے پروفیشن پر ہم سے کوئی کلام نہیں کر دے لیکن اسلام اور دین نے جو مینرس اور اخلاق اور کردار کو سوارنے کے جو اصول بیان کی ہیں آپ نے اپنے پروفیشن کو بھی کہیں جا کر سیکھا ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر سیکھ لیں اور اس سے آپ اپنے اداروں میں جا کر آپ اس سے ڈلیور کریں انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیے معاشرے میں ریپڈلی چینجز نہ آ جائے تو مجھے کہیے گا لیکن پہلے سیکھنا پڑے گا کیا ہمارے پاس کوئی ایسا فورم ہے جس میں مطلب م. یہ جو بھی اتارٹیز ہیں اگر یہ چاہیں کہ ہمارا ایک دن کا کوئی سیشن ہو جائے ایون یہ چاہیں کہ ہمارا ایک گھنٹے کا سیشن ہو جائے تو ہمارے پاس ایک گھنٹہ ایک دن دو دن تین دنوں کے لیے ہمارے پاس تو بہت سارے جو سمجھے کہ آپشنس موجود ہوتے ہیں ویکینڈ پر ہوتے ہیں ہالیڈے پر ہوتے ہیں ہاں سیزنل ہوتے ہیں وہ ہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے اگر وہ ابھی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کریں ابھی تو سیکھنے کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا سنت وبرا اعتکاف ہے یہاں آ جائیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے پہ دنوں ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا تھا وہاں کی ایڈمن ہیڈ نے یہ ریکویسٹ کی کہ دعوت اسلامی سے کوئی آ جائے ہم وہاں پہ اوپن ٹاک کرتے ہیں اور اپنے کو جمع کرتے ہیں آپ آئیں ان کو کچھ آ, نیکی کی دعوت دیں ترغیب دلائیں کچھ بیان کریں تو اس طرح کا so ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ है. اگر کوئی اسکول کالج یا کہیں پہ بھی ہمیں بلایا جائے وہ اسٹوڈنٹس کو جمع کر لیں یا خاص ٹیچرز کو جمع کر لیں ان کی ہم تربیت فرما دیں اور کر دیں جائیں گے سکھنے سکھانے کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کچھ ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہم بھی ان کو جا کر کوئی دو باتیں بتائیں کہ دعوت استعمیر سے ہم نے کیا ہے تو یہ ہے یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے رمضان شریف کی راتیں جیسے بعض اوقات گزر رہی ہوتی ہیں طریقہ کار کے مطلب یہاں میسیجز بھی ہیں اس ٹائم بھی کہہ بھی رہے کہ میں بھی پہلے رمضان کی راتیں اسی طرح فضول کاموں میں گزارتا تھا اب میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ اب میں عبادت میں انشاءاللہ یہ راتیں گزاروں گا یہاں ایک سوال میسیجز کے ذریعے سے یہ ہے کہ ان راتوں میں رمضان کی ان راتوں میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں انہیں کیسے سمجھایا جائے ایک تو یہ بتائیں اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح رمضان شریف کی عام راتیں ہیں وہیں پر بڑی راتیں بھی ہیں خاص راتیں بھی ہیں جیسے تاگ راتیں ہیں ان میں بھی یہی نظام چل رہا ہوتا ہے اور یہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ بازاروں کا بھی رخ ان راتوں میں کر رہا ہوتا ہے شاپنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ سارے سنہریوں پر آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں اول تو یہ کہ یہ بات نشین ہو کہ یہ جو کئی ہزار کی لائٹوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک فضول قسم کا بعض صورتوں میں تو اس کو بہت زیادہ اس کی مذمت کی جائے گی پھر یہ کھیل کھیلتے ہیں اور ایک لائٹنگ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی شران درست نہیں ہوتا نارملی طور پر تیسری بات شور کا شور و گل جی علاقوں میں اس قدر شور مچتا ہے کہ حقوق العباد اس میں تلف ہونے کے پورے پورے چانسیز ہوتے ہیں روڈیں بند کر دی جاتی ہیں سڑک بند کر دی جاتی ہیں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں پھر یہی پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ ابھی کسی اور موقع پر پھر چلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ باروی شریف کو جو چراغا کیا جاتا ہے جو بالکل سو فیصد کرنا چاہیے اللہ میں توفیق دے خوب چراغا کرنا چاہیے جشن کی خوشی میں خوب روشنی کرنی چاہیے اس روشنی کے لیے بھی کنڈے کی لائٹ کا استعمال کرنا ناجائز ہے جبکہ وہ کام اپنے طور پر کس قدر با اور نیکیوں بھرا ہے لیکن اس کا کرنے کا طریقہ بھی تو پھر بتایا جاتا ہے نا تو آپ تو یہ کہ شور مچا رہے یہ سب کر رہے تو ایسا نہ کریں اس سے بچے اور دوسرا آپ نے کہا کہ بڑی راتوں میں بھی جو ہے کا رخ ہو جاتا ہے تو یہ بزاروں کا رخ وغیرہ بس کیا کریں تیاری کا ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کپڑے کتنی حد تک کیسی ہونی چاہیے وہ مطلب شاپنگ بھی ضروری ہے ایک پوری فیملی جنبان ہے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اطلاع کے مطابق لوگ ویسے ہی بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں پر سے گھما گما کر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں کچھ خریداری کرنے نہیں ہوتی ہے اور فضول قسم کا ایک رجحان بنا ہوا ہے حسب بلد ضرورت بلد عید کی خریداری کے لیے کپڑے لینے کے لیے بازار میں شریعت کے تقاضے پورے کر کے جانے کو منع نہیں کیا گیا ہے لیکن ہر چیز اپنی لمٹ میں اچھی لگتی ہے سر عجیب وہ قسم کے اوباش قسم کے نوجوان بازاروں میں جاتے ہیں بے پرتگیاں ہوتی ہیں بے شرمی ہوتی ہے بے حیائی ہوتی ہے کیا رمضان کی راتے ساتھ اس لیے تو نیند ہے کول لے لیں جی السلام جی علیکم, جی علیکم عمران بھائی اور تمام شاہد علی خان کراچی سے کل بھی آپ سے گفتگو تو آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا ہے میں معاشرے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے جو عمران بھائی اور سلمان بھائی کو تو میں جانتا ہوں دوسرے جو آپ حضرت بیٹھے ہیں تو ان کا نام مجھے نہیں پتا تو انہوں نے تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جی اسٹوڈینٹس کو جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کو گرپ نہیں ہوتی تو میرا اپنا بڑا ایکسپیرینس ہے او لیولز کا لیولز کا گورنمنٹ سکولز کا تو اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دو طبقہ ہمارے معاشرے میں ہے ایک بہت ہی تو ان کے پاس تو تربیت یا ریسپیکٹ ہے نہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیلری پے کرتے ہیں تو ٹیچر کو ملتا ہے تو جو قابل بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی وہ ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں اس کو ایز اے ای سروینٹ لیا جاتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جاب کرنے آتا ہے ہمارا نوکر ہے اور یہ پر میں بیان کر رہا ہوں آپ سے اور یہ کوئی جھوٹ موٹ نہیں ہے بات ہے اور دوسرا گورنمنٹ سیکٹر میں تو بچے نہیں آتے ہیں تو یہ آپ اکیڈمیز ملتی ہے کہ اتار لیتے ہیں اسلام کرتے ہیں تو واقعی عمران صاحب بات ٹھیک ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے اور ٹیچر چھ آٹھ گھنٹے میں نہیں کر سکتا ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا ایک عجیب المیا ہے کہ اٹھارہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے گھر پہ رہتا ہے تو جو ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے جب ٹائم اوپر ہو جاتا ہے تو پھر اسکول ادھر, ادھر گلیم کرتے رہتے ہیں تو جب تک پیرنٹس مذہبی نہ ہوں نمازوں کی پابندی نہ کریں اخلاقی تربیت نہ کریں تو بچہ اسکول سے جنرل اسکول سے نہیں سیکھ سکتا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اخلاقیات کا پیریڈ ہی نہیں ہوتا اسلامیات کے پیریڈ میں بچے کاغذ کی بولیں بنا بنا کے ٹیچروں کو مار رہے ہوتے ہیں میری ایک بڑی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اسکول سسٹم پہ کام کرنا چاہیے یونیورسٹی سسٹم کام کرنا چاہیے اور اب ایک مثال تو میں آپ کو کراچی اتنا بڑا شہر ہے وہاں کوئی میڈیکل یونیورسٹی خواتین کے لیے نہیں ہے جہاں سے وہ ایم بی بی ایس کر سکے وہ کو ایجوکیشن سسٹم میں جاتی ہیں اور وہ ایجوکیشن سسٹم کا آپ کو پتہ ہے شاہد بھائی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اور آپ نے آج ایک بار پھر کال کی میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمارے ٹاپک کو سراہا پسند کیا پھر مزید یہ کہ آپ نے اپنے ایکسپیرئنس بھی ہمیں ڈلیور کیے ہمارے ساتھ جو ہیں ان کا ہم سرفرید اتاری یہ ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور خود یہ ٹیچنگ فیلڈ ہے ان کی ٹریننگ بھی ان کی فیلڈ ہے تو یہ ان کا یہ بھی پروفیشن ہے اور آپ کی بات کو یہ کسی حد تک انڈوز بھی بالکل کرتے رہے کہ ایسا ہوتا ہے مسئلہ یہی ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہو پا رہی اس کے لیے ٹیچنگ جو پروفیشن ہے اس کو دین اور اسلام کی تعلیم و تربیت کو لے کر اپنے اداروں میں جانا پڑے گا یہ جو عجیب کلچر بن گیا ہے کہ جناب جتنا زیادہ ویسٹرن کلچر کالج اور سکولوں میں ہوگا ماں با بھی انہی اداروں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ان کی مہنگی مہنگی فیسیں دے دیتے ہیں کہ بچہ پانی کی جگہ وہ واٹر کہنا شروع کر دے اور سٹ ڈاؤن کہنا شروع کر دے تو اسٹینڈ اپ کہنا شروع کر دے تو آئی ایجوکیشن ہو رہی ہے اصل میں تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق ہے اگر کہیں تعلیم دی بھی جا رہی ہے تو وہاں تربیت نہیں ہے اور میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ اس کے والدین ہی ہیں اصل میں پہلی اسکول گھر ہے اور پہلے ٹیچر ہی ماں اور باپ ہیں اگر وہی اپنی ریسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی ان کو بھی چاہیے دیکھیں سب کو چاہیے ماحول میں جو سب آج کا سمجھیں گے یہ ایک خلاصہ ہے سب کو چاہیے ماحول ماحول ملتا ہے تو اب جیسے میں آپ کو تھوڑا دو منٹ کے ایک طرف لے کے جا رہا ہوں ذرا امیر سنت اور وہاں کی آواز سنائیے اور اسلام بھائی بھی دکھائیے اسلامی بھائیوں کو دیکھا جی ہے اللہ سولھا اب کچھ کرو اللہ اچھا اب یہ آپ میں سے شاید ایک کی طلب ہوگی کہ یہ چلتا رہے اور بہت اچھی طلب ہوگی لیکن چونکہ میں ایک میسج ڈلیور کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ واپس آنا پڑا شاہد بھائی آپ سے بھی اور اس طرح جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس وقت امل سنت کو ایز اے ٹیچر بیکوز ہی ٹیچر کم پریچر ٹھیک ہے آپ ایک ایسا تصور کریں اور یہ جو نوجوان آپ کو دکھائے گئے اسکرین پہ چلاتے رہے ان کو یہ جو نوجوان ہیں. یہ دیکھیں یہ اس پہ کوئی کالج کا ہے کوئی یونیورسٹی کا ہے کوئی محلے کا کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے یہ گھروں سے آئے اپنے علاقوں سے آئے پاکستان کے اور پاکستان کے باہر کے باہر شہروں سے اس سے آئے اپنے اپنے ماحول سے ہی آئے لیکن ان کے سامنے ایک رول ماڈل ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو یہ اپنا کہ وہ شخصیت خود ایک نیک و پارسا طبیعت ہونے کے باوجود گناہوں پر رو رہی ہو اپنی گناہوں کو یاد کر رہی ہو سب ان کے ساری آجزی کے یہ مناظر دیکھ رہے ہوں تو وہاں پر ان کی اس کیفیت کا جو پرتو ہے ان کی کیفیت کا جو ایک سایہ ہے وہ آنے والوں کو پڑھتا ہے دیکھیں ٹیچر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں استاد سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اب یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی بڑی شخصیت اتنی یہی کیفیت میں ہے تو میں تو ویسے گناگار سیاکار ہوں یہ قلب کی کیفیت بدلتی ہے اب صحبت اور مؤثر صحبت میں اثر ہوتا ہے سے پاک میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ایسے ماحول ہمیں ملتے رہے نا تو یہ تبدیلی کی آپ دیکھیں گھر میں بھی ایسا ملے جب بچے اپنے ماں باپ کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے جب اسٹوڈینٹ ٹیچر کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے اور ان کو اسلام و دین اور اسلامی اخلاقیات پر عمل کرتا دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ شاء بہتری آئے گی اور یہ معاشرہ ان اللہ مثالی معاشرہ بنے گا, بنے گا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آزان, آزان عشا کا وقت ہے ازانشا ہونے والی ہے یقینا مجھے ایک گمان ہے کہ بہت ساری کالز ہمارے پیچھے ہوں گی لیکن وقت پورا ہو گیا سبال رہ گئے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل بھی کچھ کالے لے لیں آج کے سوالات کو کل کے سلسلے میں بھی شامل کر لیں اجازت دیجئے اذان اور پھر امیر سنت کے یہاں حاضری